سیم میم تلک تل یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حقیقت واضح کرنے والی ہے بل حقیل قومی ہم ایمان والے لوگوں کے فائدے کے لیے تمہیں موسیٰ اور فرعون کے کچھ حالات ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفة منہم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 فَلْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ اس طرح فرعون کے لوگوں نے اس بچے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا تاکہ آخر کار وہ ان کے لئے دشمن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 اور یہ فیصلہ کرتے وقت انہیں انجام کا پتا نہیں تھا من مین ادھر موسا کی والدہ کا دل بے قرار تھا قریب تھا کہ وہ یہ سارا راج کھول دیتی اگر ہم نے ان کے دل کو سنبھالا نہ ہوتا تاکہ وہ ہمارے وعدے پر یقین کیے رہیں وہ کال اچلی اور انہوں نے موسا کی بہن سے کہا کہ اس بچے کا کچھ سراغ لگاؤ چنا اس نے بچے کو دور سے اس طرح دیکھا کہ ان لوگوں کو پتہ نہیں چلا وہ فکول اور ہم نے موسا پر پہلے ہی سے یہ بندش لگا دی تھی کہ دودھ پلانے والیاں انہیں دودھ نہ پلا سکیں اس لیے ان کی بہن نے کہا کیا میں تمہیں ایسے گھر کا پتا بتاؤں جس کے لوگ تمہارے لیے اس بچے کی پرورش کریں اور اس کے خیر خواہ رہیں الى کی تقر ولا تحزن ولتعلم ان وعد اللہ حق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 ودخل المدینة على حین غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فست میا می فوق مو سبال مینا مریش پوم مبل مبی اور ایک دن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 اند اب أن کش بل ہوں دول میں کال یا موس کال موس اتوری دنت کتل نیک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 وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ الرِّعَاءُ ابونا شیخ اور جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچے تو دیکھا کہ اس پر ایسے لوگوں کا ایک مجمع ہے جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور دیکھا کہ ان سے پہلے دو عورتیں ہیں جو اپنے جانوروں کو رو کے کھڑی ہیں موسا نے ان سے کہا تم کیا چاہتی ہو ان دونوں نے کہا ہم اپنے جانوروں کو اس وقت تک پانی نہیں پلا سکتی جب تک سارے چرواہے پانی پلا کر نکل نہیں جاتے اور ہمارے والد بہت بوڑھے آدمی ہیں ثم الى الظل فقال رب لما انزلت من فقیر اس پر موسا نے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 طالت ان ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقصى عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين تھوڑی <تصفيق> <تصفيق> دیر بعد ان دونوں عورتوں میں سے ایک ان کے پاس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 أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني فماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك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 قال لأهلهم كثوا آنست نارا لعلي آتيكم منها بِخَبَرٍ أَوْ لال مِنَ النَّارِ او جزوتی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 شاعت الواد الایمن فی البقعت المبارکت من الشجرت ای یا موسیٰ ای یا موسیٰ امی انا الله رب العالمین چنانچہ جب وہ اس آگ کے پاس پہنچے تو دائیں وادی کے کنارے پر جو برکت والے علاقے میں واقع تھی ایک درخت سے آواز آئی کہ اے موسا میں ہی اللہ ہوں تمام جہانوں کا پرور دگار وَلَمْ الق يَا کے اندو وَلَا تَخَفْ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 أسلك يدك في جيبك تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ کے فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ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 ان کو بھی میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج دیجیے کہ وہ میری تائید کریں مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے ارشاد ہوا ہم تمہارے بھائی کے ذریعے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے دیتے ہیں اور تم دونوں کو ایسا دبدبا اتا کر دیتے ہیں کہ ان کو ہماری نشانیوں کے برکت سے تم پر دسترس حاصل نہیں ہوگی تم اور تمہارے پیروکار ہی غالب رہو گے فلما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 وکال ال مل ام تلہن غیر فلی منو لین سجالی فجال سولہ اکل موس و نیل اگن اور فرعون بولا اے دربار والو میں تو اپنے سوا تمہارے کسی اور خدا سے واقف نہیں ہوں ہاں تم ایسا کرو کہ میرے لیے گارے کو آگ دے کر پکواؤ اور میرے لیے ایک اونچی عمارت بناؤ تاکہ میں اس پر سے موسک کے خدا کو جھانک کر دیکھوں اور میں تو پورے یقین کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شخص جھوٹا ہے غرض یہ کہ اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں ناحق گھمنڈ کیا اور یہ سمجھ بیٹھے کہ انہیں ہمارے پاس واپس نہیں لایا جائے گا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 بعد ما اہلکنا القرون الاولى بصائر للناس بصائر للناس وهدن ورحمت لعلہم يتذکرون ہم نے پچھلی امتوں کو حلا کرنے کے بعد موسیٰ کو ایسے کتاب دی تھی جو لوگوں کے لیے بصیرت کی باتوں پر مشتمل اور سراپا ہدایت و رحمت تھی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں موسل امر اور اے پیغمبر تم اس وقت کوہ تور کی مغربی جانے موجود نہیں تھے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 کہ ہمارے لئے ہمارے آمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے آمال ہم تمہیں سلام کرتے ہیں ہم نادان لوگوں سے علجنا نہیں چاہتے اِنَّكَ لَا تَهْدِي من احببت وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاء وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُحْتَدِينَ اے پیغمبر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 اور ہم ہی تھے جو ان کے وارث بنے وہ نبلی کل قورا سی وما رسول محل کل إِلَّا و وال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 کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے افم آدن ہوں آدن حسن فہو المن مت نت الحا چید دنیا کمم مت نو مت الحاچ دنیا من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 لینکل بنا دین ائین ہوں کم ور مَا نل میں کنو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 یومئذ فهم لا يتساءلون اس پر ساری باتیں جو یہ بنایا کرتے ہیں اس دن بے نشان ہو چکی ہوں گی چنانچے وہ آپس میں ایک دوسرے سے کچھ پوچھ بھی نہیں سکیں گے فَأَمَّا مَن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 اور اسی کی طرف تم سب واپس بھیجے جاؤ گے ار تم الا سن کتی من الاسم اے پیغمبر ان سے کہو ذرا یہ بتلاؤ۔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 لا يوم بلائی من, إله غير الله بليل من إله غير الله بليل تسكنون فيه افلا تبصرون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 طاقتور لوگوں کی ایک جماعت سے بھی مشکل سے اٹھتی تھیں ایک وقت تھا جب اس کی قوم نے اس سے کہا کہ اتراؤں نہیں اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا وَبْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنسَ نَصْيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا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 جو قارون کو عطا کی گئی ہیں یقینا وہ بڑے نصیبوں والا ہے۔ وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون اور جن لوگوں کو اللہ کی طرف سے علم عطا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا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 اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر لولا امن اللہ علینا لخسف بنا ویک انہو لا یفلح الكافرون اور کل جو لوگ اس جیسا ہونے کی تمنہ کر رہے تھے